الحمد لله وكفاه والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم Hum, -hum. ف شَجرَ بَينهُ فيمَا شَجرَ بَينَ غُمثَّ ل يَج في أَنفُصهِم حََج مَِّا قَضتَ وَيصلمُ تَسم أملت بالله صَدَقَ الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا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 ؤ تو مساجد مہمانان گرامی بانیا نے محفل شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خال کے ارض و سما و شنا اور دروگ خاصم اللمبیا علیہ الصحیات و سنات بعد قادر مطلق جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزاں فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسوشان انسان نے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجا سا فرما جامعہ مسجد ہاضہ اج یہ عظیم اسان روحانی جلسہ جس دا استعمام بسلسلہ میلا مستفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشتی برادران نے فرمایا وقت کے دامن کے اندر اتنی بساط نہیں ہے کہ میں ہر دوست کا نام پکارا بس میں اتنے کلمات مات سے اکتفا کر کے اگے چلوں گا لا شریف مولا اس محفل شریف نی بار گاہ قبول فرما کے بانی محفل و شرک محفل دی دنیا آخرت سونی فرما دی. جس موضوع پہ کلام کروں گا اس دا عنوان ہے ایمان کا دار و مدار اطاعت مستفی پر ہے موجودہ عنوان دس غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اگلی تقریر جہی وائز نے مقرر نے کرنی ہوتی ہے اس کا پورا خاکہ ذہن نشین ہو جاندے پھر ذہن وہ بار بار ادھر ادھر, ادھر نشاون پجاو دی لوڑ نہیں پی وہ چونکہ خاکہ زین چاہتا ہے تے بندہ دے خاقے ہی رین دوڑا کے گل سمجھن دی کوشش کر رہا ہے اور جدو گل دی سمجھ آ جائے تو بندے دا کام بن جائے اس موجود ہے انتخاب اس واسطے کیا غالباً میں موضوع دو دفعہ پہلے بیان کیا اج تیسری مرتبہ جناب کے سامنے بیان کر فضل و کرم دعا کرو مولا تعالی میرے حق بیانی دی توفیق دے باد بیاں سارا عمل کی توفیق نصیب فرماوے انتخاب اس واسطے کیا اج کا یہ جڑا سا دور دور ہے جو معاشرہ جو حالات نے جو عوام الناس دے نظریات بن چکے نے بالکل الناس دے نظریات دے مطابق دے نظریات دا رد اس موضوع دے اندر آئے گا حقیقت دے اتوں بتلان دے پردے ہٹن گے اور اصل گل تک ہر خاص خاصو آم و رسائی ہو گی اس وقت اللہ ماشا اللہ یہ نظریہ بن چکا ہے کہ جنہیں محض زبان نال کلمہ پال لیے وہ یہ سمجھ د کہ میں عمل کرا یا نہ واسطے جو میں کلمہ پڑھ بیٹھا پھر ایس تو بھی ویسیبت ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ آشک ثابت کرنے دی کوشش کر رہا ہے جی ہم آشک ہیں اساں عشق مستفا دانا داں گے اسان اللہ رسول دی خاطر قربانیاں دیا گے اسی فلان کر دے گے اج کر دیں گے محض زبانی دعوے تو مولا تلا نے ایک تو اس آئی مقدشہ کے اندر یہ دسے کہ محض زبان نال تسی مومن بول بولتے نہیں محض زبان نال تسا مومن جب تک تشا میرے محبوب دی اطاعت نہیں کرو گے گل نہیں منو گے فیصلہ نہیں منو گے دل و جان نہیں منو گے تب تک تشا ل زبانی دعوے کرو تی مومن بن سکتے اور پھر اسول میں بالکل میری آدت ہے میں جٹکے انداز اس گل سمجھا مقصود اپنا علم مخاؤ نہیں ہوں یا کوئی میں دوروں دور اپنا منہ وکھاؤ نہیں آیا میرا مقصد ہے میں گل سمجھاونی ہے اور وہ اندر میں کمر توڑ کوشش کراگا کہ ہر آمن والے بندے نل سمجھ آ جائے اسولڈا زمیر منے گا تھا دماغ منے گا دل آخے گا کہ ایک دعو توجو گل شروع تو تبجو گے نا پوری تھر سمجھ آ گئے ایک دعو ایک ہوتی ہے دلیل دعویٰ ہو دلیل ہو رے دعویٰ کیئے دعویٰ زبان نالا کھنا دلیل کیئے کر کے بخونا اور بدرگ فرماندے نے فرمایا جیڑا دعویٰ بغیر دلیل دے ہو بے او دعویٰ سچا نہیں ہوں دا چھوٹھا ہوں دا بغیر دلیل دے دعویٰ یار تھی ادھر ادھر نہ ویک نہیں کم بڑا دعا بغیر دلیل دے جھوٹا ہوں کی سچا وہی آتا ہے جس دعوے دے اتنے دعوے دے مطابق دلیل میں مثال دینا مثال نال گل سمجھو میں دعویٰ کرنا جی میں پانچ من وزن چک سکنا وہ سیانے کہیں بھائی جسم دس پہ آتے نے جسم دس پہ آتے نے وی سیاح مجلو ویکھے گا تو یہ آخے گا مول بھی او چی جانے یہ چکن پانچ کلو نہیں ہونے تر تر کے نسا چلیا پیاوا پیا کرتا پنج ملانا یہ دماغ خراب ہوا پہ اوی چڑا سا چڑا انہیں اپنی اما نکھا انہیں آخیا اما جے درخت کے جس لڑے تب بہنا نا ڑ کی آواز آخیا میرا پتر اپنی تاریخ دا محتاج نہیں تیر جسم ہی دس دسم دے میں جی میں پنج من وزن چک سکنا سے چکن میرے تن کلو نہ ہو من تو یہ دعوی دے نہیں گے دعوا کدو سچا ہوا یہ ادو سچا گا جدو میں دعوی زبان نال کرا. پھر میدان دان اتر کے چکے وکھاوا سمجھ آئی ہے کہ نہیں بالکل شادی جی مثال ہے سمجھنا آسان ہے یعنی جی دعوی ہو دعوے مطابق عمل ہووے پھر تو دعو سچا ہے تو جی دعے دے مطابق عمل نہ ہووے پھر ہوا سچا نہیں وہ دعوی جھوٹا اور میرے سونے نبی نے فرمایا ہے مومن چور بھی ہو سکتا ہے مومن زانی بھی ہو سکتا ہے لیکن مومل کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا میٹھا ہو ہو نہیں ہومل کدی کوشرے دیکھی خوراک بن گئی ہے جھوٹ سڈے معاشرے کی خوراک ہے سارے لوگ کہ مولوی صاحب کول نے ماریا تو ٹکر نہیں ہزم ہوتا سڈا تو ٹکر نہیں ازما میں ایک بار بس سے بیٹھا جانا سی ملتان شاہی والا مینو لا دیں ان پوچھا میں آخیا یار کنڈیکٹر تو تسمیں چکن لیا سا میں توڑ ملتان جانا ہوں تی اتنے لاہ مولوی صاحب جیتے رہے اگے اتنے نہ مارا توں بہنا سی گیڈی پہ اچھا ہٹی والے کو جائیے دکان والے کوئی دا مولوی صاحب دکان ہی نہیں ہے جے جناب کپڑے کپڑا ہی نہیں وکتا گیا کہ گی نہیں چلتی خود مسیح دا امام کبے جی کو مارنا چڑ دئیے تو مسلا آ جاتا ہے یہ ساری خوراک بن گئی ہے اور سن زمن تینوں ادیس پاک سنا دو حضرت عمران بن حسین رابی نے فقی اب اللہ سمر کندی رحمت اللہ تعالی آپ روایت نقل کرے حضرت عمران بن حسین میرے سونے نے بھی نے فرمایا جد بندہ کوڑ مارد مارے منہ درچ ایک بدبو نکل دیے وہ بدبو آسمان سے جی پہلا آسمان ٹپتی ہے دوسرا بھی ٹپ جیسا بھی ٹپ جی چوتھا بھی ٹپ جی ہت آ کے آسمان د جا اپ اپن دیے جدو اوتے د فرشتہ گولو اپن دیے اتے د فرشتے اس موہم دانتا بھیج دے آسمانی مخلوق لالتا بھیج دیئے फरिश्ते मतलब ए मोमिन मोमिन बाद ऐसे काम भी कर देना लालता पाना फरिश्तिया की सुनत हे دے فرشتے لانتاج منہ منٹ پہ پہ بھیج دوں منٹ دل فلایا کلائے فرشتے لانتیں پہ بھیج د میرے آکا ارامدار نے فرمایا فرمایا کورڑ دے ستر گناہ एक कूड़ मारेगा नामाया मत्र लिखी चल गए फरमाया उन्होंने सत्रा के छोटा छोटा छोटे दा हाल है शक्की मां नाल जिना करोटे दलम وڈیاں دا اندازہ آپ کر لو وہ جڑا چھوٹا ہے چھوٹے چھوٹے تو چھوٹا ستر جڑا چھوٹا ہے وہ سکیمان جنا کرن دے برابر ہے وڈے کلے سوکھ دو جناب سخت امن گئے کن کن جناب تباہی اور بربادی کرنے والے اے گل میرے سونے نبی نے فرمائی ہے دے تاجدار نے فرمائیے جنہوں مننا مومن ملتا ایمان تاں کر کے میرے آقا نے فرمائیے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن کوڑ نہیں مار سکتا ابھی کلمہ بھی بڑی بیٹھے ہیں کلمہ بھی پڑنے ہیں لیکن کوڑ خوراک بن گئی ہے یہ کوڑ نہ ماری ٹکر نہیں ہے مو کاروبار نہیں چل دے حالانکہ مومن دا یہ طریقہ نہیں دا یہ شعو نہیں مومن تے دے, دے او یار جیس نہ بولیے تھے دنیا نہیں چلتی छे तो दुनिया नहीं चलती अस कहने जे कूड़ छे तो दुनिया नहीं चलती क्यों इस वास वजह ए वे फर्क ए वे ओ मोमिन होर सर असा मोमिन हो र ایڈا گناہ گاہ کام اتنی انہوں گناہ نہیں سمجھ سب تو پہلے ابے در چوٹے ہوئے کھڑے دعوی عشق دے ہے آپاش ہے مومن لیکن جدوا باری آ ہت کی واری آ واری آ پچھٹ اسی پچھاٹ جانے عمل والے پاسے نہیں جانتے محض زبانی کلامی دعو کرنے ہوں زبانی کلامی کلمہ پڑھنے ہوں بزرگ فرما دے فرمائیے لکھ زبان کلمہ پڑھ جب تک ایک کلمہ تیرے دل نہیں اترے گا تو مسلمان نہیں بن سک اس واسطے مولا سونے دے قرآن نے فیصلہ فرما درما خبردار تسی مومن اوی نہیں بن سکتے تھوڑے ایمان دا دارو مدار میرے یار دیتا آتے میرے سونے محبوب کی تاج میں گا تی میرے یار کی گل منگوے یا یا جی میرے یار لی میرے سونے دکنے پھر تو مان والے بن سکتے ہو جے جی تھی زبانی کلامی آخو پھر اصلی زبان دی نہیں سنا ارشاد ایشا ہے فرمایا الفلا ہاسی بننا سوئی اترو مولا کیا لوگ یہ کر دے لیں सी बननासू क्या लोग गुमान करते हैं अतरा कू छ असि इन्हू छे अय अकू लू مہد انہ آسائی ایمان والے مولا فرما کیا تمان کرتے ہو کہ تد گئے گے ایمان والے ہو او چاہے مالا فرما نہیں یہ گل نہیں وہ ہم لیا امتحان نہیں آئے سختیاں نہیں آئیں یا مولا آدمشا کی نے وہ شکتی کی نے وہ امتحان کی نے وہ فصرین فرما نے فرمایا شکتی آدما شاتحان یہ بندہ رات کرتا ہے تابے داری کر پی جگ چڈنا پہ لوگ بھی چڈنا پہ باد وطن بھی چڈنے پ बादलादा भी छड़निया पे मां बाप भी छड़ना पे दुनिया भी छड़नी पता औका अपनी जान का नजराना भी देना पै जाता है यो किता एवेदारी मौला फरमा جب تک یہ آدمائشاں یہ آدمائش یہ آخنے پھرنے اصا مومے نا اصا آشک اصا آشق گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں آخیا ایک جٹکی جئی گل کرنا وا जो बे गुलामी कबूल है जिंदा रहके नबी की सुनतू थोड़ा जहां हिस्सा नहीं देता पक के जू जा जान दीवारी आई इना पिछा हट जा میں فلسا بھی قوم بڑی سیانی ہو گئی خصوصاً دیم تسن داری بس بیٹھا سن بندہ ایک میرے نال اتھیڑ امر کا بندہ سی دالی وہ می مچھان وٹ واٹ کے کان کے پیچھے دیکھی بچا میں آبی فر چلو گل پڑا دکھا بابا جی میں آخیا ہوں قبر لتان پی گئی جی ہوں یہ چڑ دے گٹا د یہ کٹا دو من پہ گیا باؤن تینوں نہیں پتا اتے کوئی نہیں اتے کھلوتی ہے یہ نو فلسفا جی ہاں میں تنوع آخیا دین تسن لی ماہر ہو گئی ہے اچھا ہوں جدو یہ بندہ گل کر دے عوام کو جب رہنا عوام چپ ہو جی بس یار ہو سکتا یہ دل صاف ہو جاف دل ہوا وہ سفائی دسرات چہرے تو آدھے ہاں میں سے اگوں مرشے دلپال کا پڑھیا پڑھایا ہوا سا ملوا تین دروتی ہے وہ اکا تڑیاں گئی میں بابا جی یہ کلوتی ہے بھی ویچ کر فلسفہ مولویا کہ مولوی ہو تو سہاریاں رکھ کے نیتاں خراب ہو گئی دل خراب نے اچھا منا کے صاف پھرنے اچھا منا کے صاف پھر میں آخیا چبلا جی میں اتو ساف ہے صاف ہی ہوے جس عاشق کے پاس محبوب کی سنت کی حیثیت نہیں ہے تو نہیں یہ فرمائی وہ کی سوئی ہگی سچا عشق ہوسین او سچا عشق ہوسین جس محبوب کی ادا کا پاس ہی نہیں ہے اصل آشک منہ جو سنے اصا دے آشک منہ جو سنے آش کہیں آش کہیں آش کہیں منگے او جان پیاری جے او منگے او جان پیاری ترت تلی دے धर दे सिर लोड़े ता साल पछा ओ यारा रती उगो न कर दे बहाने नहीं चलते उन्हों वारगात भी जान छुनाव नागे ही बहाने नहीं चलते असा के बहाने असाने जूठे बहाने का सहारा लिया हो یار ساڈیا آ کرو گا کریگا سانو آ مجبوری سانو آ مجبوری کو خدا دیا بندے آشک کم نہیں آشک آشق ساریا مجبوریاں ہک پاس دی یار کیدا پاش ہے سر لوڑے سال پچھال او یار رتیجو نا لو نمو منڈا دعوے سے دلیل رسل ہے اصا جانا مال گال دیا لیکن خدا دیا بندے آئی یاد رکھی بزرگ فرمو دے فرمایا بزرگ لے فرمایا नबी बाग के रास्ते दे अंदर रबंदर जान पेश कर सकता है जड़ा अपनी जिंदगी अंदर अपनी जान से नबी शरीयत झोला पवा जान देखिए इस तुलेगा असं सलाम आख بزرگ اتنی اکھان کھول دیتی ام سے کم سدار توکھا نہیں کھاوا گے اندر کوڑے تھی کھاوا گے الا ماشاء اللہ پوری قوم کی پوری عوام کی عوام ایک ایک فرد کی میں گل نہیں کرتا میں کسرت کی گل کر رہا وا اکثریت انج بن گئی ہے کوئی یہ نہ مؤلی میرے خلاف پہ بول ہے میرے خلا پیا بول ہے میں کسی ایک نہیں میں پوری امت جڑی اس راستے سے چلنے والی ہے پوری امت نو خطاب کر رہا وا کو خدا دیا بندہ جدو مولا نے فیصلہ فرما چاہج تیر زبان نہیں ویکاں گے محض ابھی نہیں ویکاں گے کہ تھی آ من ابھی نہیں چھوڑا تو اب تھی آنا بھیجاں گے گے اصا برادریاں چھڑاواں گے اربے والی دنیا دولت چھڑاواں گے اصا رنگینیاں چھڑاواں گے ایشو اسرت چھڑاو گے اصا تنگی دیا گے رزق دی کمی دیا گے اسی پریشانیاں دیا گے تو ثابت قدم رہ جا پھر تنام دقدار ہو آخرا تج تیرے واسطے جنت تیار رکھا سن فیصلہ قرآن تو عشق تے منزل حسین عشق تے تی بڑی اتلی پوری ہے تو ہاں جی جی پہلی سیری ہے نا پہلی سیری وہ شریعت محمدیہ بھی ہے اصل جب تک شریعت کے حکم نڈ کر کے رکھا گے ابھی جنہ مرد مرد کلما پڑھ لیے ابھی مومن نہیں بن سکتے اسا آشک نہیں بن سکتے آشک مومن وہ آشکت مومن, مومن ہوا گے جدو ہر شہر پر نبی سینے لا کے رکھا گا اس زمرے کے اندر ہدی سنا وا شلی مان لے قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلما لا اله الا اللہ تمنعوا العباد من شخص الله ما لم يغفروا صفقة دنياهم لا دینهم فإذا اشهروا صفقة دنياهم لا دینهم قالوا لا اله الا اللہ قال الله قذبتم او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے سونے نبی نے فرماج ہے وہ لوگ جنہیں کلمہ پڑھ لیا سڈے خون دی محنت ہونی ہے تو ہے بولنا پہ گا بولنا پہ گا نا ممبر سے من کو خلر جنا میں اگلا حصہ پڑھ دیا کیوں کرتے ہیں کرتے ہیں ساری قوم سی عوام یہ نظریہ بن گیا اور اے ذہن بن چکے نے کہ مولوی جا دی گل کرے پیسے دیا گیخالی رہے تو کی کبلہ ایک وہ جمبر رسول نو چاہ پانی فٹا سمجھتے ہیں سا تعلق نہ شالا اگل نہ شالا پچھو ملن پھٹے چھتی چکے ہوں یہا بندہ جہیں آ کے چاہ پانی بنا آ کے قوم دی بل گل کرے گا انہیں ویخنا بھائی قوم خوش نہیں پہ ہوتی انہیں آخ سارے جنتی قومی آخر بلے بلے بلے مولویہ تیرا پلا ہوئے سارے سال دیاں نمازاں تو تان چھڑا دتی ہے کبلا جس بندے پتا لگ جائے بھائی میں جنتی ہوں وہ مسیطے وڈنا یہ قوم کیوں نہیں مسیطے وڈی وہ گلا پوے یہ ناط خانہ وہ یہاں کی مت مریچے یہاں کا بوٹا پٹیچے اے مسیت خالی نا کروانیاں نے وہ تھی سارے جنتی ہوگا بھائی نہ مراد جنت دا ٹھیک قوم نال کے بارو بوا مار کے مو قوم کی جنت پکی مولوی جیب تتی یہ اپنے کار ہو اپنے آج. لیکن میں قوم نو کہ کبھی یہاں کو لیا کرو جنت رب والی کیٹی جاتے ہو یا سرگولی والی کٹی جانے ہو رب والی بھی ایڈی سستی ہے کوئی اس لبھتی اتاس لگتی ہے تابے داری اس لبھی ہے ایمان اس لبھی ہے قربان ہون نال اچھا نہ اتاد کرنی ہے نہ تابے داری کرنی ہے نہ مسیحے بڑھنا ہے نہ دیونا نہ رب رسول کی گل کرنی ہے نہ سلنا گوارا کرنا جڑے کرتے ہیں الٹا نال دشمنی رکھنی ہے تے جنتی کاد ہے اچھا جی سب نہیں جنت جانا سی تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ باللہ، مولا سونے تو یہ فرمائی یہ تو گلا نے نا یہ تو گلا نے قوم دیا قبلہ انہیں دنیا چیجیا ہے انہیں اختیار دیتا ہے اختیار کیوں دیتا ہے تاکہ تیرا امتحان ہو پھر جنت دوزخ بنا کے انہیں اس امتحان دی جزا سزا کا امتزام فرمایا ہے یہ امتحان پورا کرے گا جزا ملے گی وہ جزا جنت کی صورت یہ نہیں کرے گا پھر سزا ملے گی وہ سزا جہنم کی صورت ہے بول مت مری چاہ پانی قوم پتہ نہیں کہڑے پاس لا دوکھے باز غدار دین دشمن سے نال ایمان دشمن اے امت کیڑے پاسے پی جی ہے اس امت نا گیا جہا سیدا تباہی سے بربادی والے پسے دیا ویڑے اگے بظاہر بوٹ مدینے کا لگے ہے. بورڈ اے چلی کو یہ کہ مدینے والا ڈرائیور یورپ دا کا ہے بورڈ مدینے دا ڈرائیور ہوں بورڈ والی گل بنے گی کہ ڈرائیور والی بنے گی آ آج ہی سمجھ آؤ تو چنگی گل ہے تو اجولی جی فرمائی بورڈ وتی ڈرائیور یورپ یورپ دا فائد لے کے آئی رب رسول تو بندے نو باغی کرتے اوی بے خوب کرتے مال بھی لٹ لینے جانا بھی لٹ لمان بھی لٹ لینے بندے نو خبر تک نہیں ہو حقیقت دے اندر حقیقت دے اندر جیڑا بندہ تیری آخرت کا دشمن با میں لکھ تیری دنیا سوار دے او تیرا دوست نہیں بن او تیرا دشمن ہوے گا تیرا حقیقی دوست ہوے باوے تیری دنیا برباد کر دے لیکن آخرت تینوں جنت دا ڈر لے اصل دوست ہوے جڑا تیری آخرت سنوار جی آخ تے نظریہ بنایا نہ نا داری نہ شریت نہ دی اسے اسلام کی اہمیت نہیں رہ گئی نہ دی حیثیت نہ اسلام دی حیثیت کیوں اس قوم پڑھایا گیا یہ سمجھایا گیا نہ کوئی گل مننی ہے نہ سننی ہے نہ عمل کر کرنا بس سارا سال گھر ستا پیا ہے کھا دیا تے سو لال ہی تیری جنت پکی ہے وہ سو لال جنت پکی ہے مڑ مولا سونے لیں اے تری سپارے دا قرآن کس لی اتارا ہے اے اے کیوں آدے آ اے یہ دسنا ہے کی, دس کی سمجھایا خدا دیکھ سکر گانا اے, اے قرآن دے تری سپارے دس دے لیں دنیا کوئی خاص امتحان ہے اقبال فرماؤں فرمائیے تحم شکاری ابھی تیری ت ابھی ہے تیری نہیں ہاتھ سے خالی یہ جہان مرغائی <سؤال> مولا سونے ایون نہیں بنایا یہ مسئلہ تیز بدل بڑا یہ پھر مولا سونے حضرت انسان نے ہدایت لمبیا ہے پھر ہتا کے سید لمبیا او کیوں آئے نے جی مہا زبان نال, کہن نال، بندہ جنتی بن جا مننے نا لوگوں دے بارے کی حکم لے گا وہ جی نما دبی پیچھے دے سن کلمے بھی پڑھتے سنتے منخا لرل کلمہ گلتھی پڑھ دے سن, اللہ اللہ اللہ پڑ سن. بولتے نہیں کلما بھی پڑھتے سن نبی پاک سکار پچھے نما بھی پڑھتے سن کتنے اچھا جہان کا اس واسطے کہ انہوں نے زبان پڑے اپنے آپ دوکھا نبی سرکار کی گل نہیں منی نبی سرور کا فیصلہ نہیں منیا رب دا پوران نہیں منیا دین نہیں منیا اسلام نہیں منیا نہیں مانا ہوتا کہ میں جی مانتا ہوں یہ ماننا نہیں مننن دا آتا من جی میں جی جی کرنا ہاں جی کالو سمیا وقان یہ موملا دی شان ہے کہ مومن سن سنتے ہیں پھر لگ دے قالو سمعنا سائنا لئی مومل کی شان نہیں سنیا تو پھر باسی پائے گئے یہ مننا کان جن آواز آوے تو آ سویا حکم کر نوکر حاضر توجہ تو جو آئے ہائے ہائے ہائے ہو جائے لوگ جہ ہو جائے لوگ جہ جدو کلواں پڑتے ہیں زبان دے کلمہ جاری ہو ادھر زبان اقرار کردی دل کر دائے تا, کلمہ پورا بڑھ دائے تا میرے نے نبی نے فرمایا فرمایا لا لا خائی اللہ اے جڑا کلمہ ہے اے بندیاں نو اللہ دی ناراضگی کو بچاؤ کدو بچاؤ دائے اتنے تک بچاؤ دائے جتنے تک بندے दुनिया दीन तरजीह रख दुनिया पहले होवे औलाद बाद चो हु पहले होवे नफसी इज्जत बाद चो रब सोने का हुक्म पहले होवे हो हो सारी दुनिया बाद चोवे ہو جائے لوگ جدو کلمہ پڑھ پڑھتے ہیں اللہ کی ناراضگی تو بچ جانے کی مطلب ہے کلمہ قبول ہو جاتا ہے فیلا شروع دنیا ملا دینے اور جڑے لوگ دین رکھ رکھتے نے دن بعد رکھ دے نے دنیا پہلے رکھ رکھتے نے جدوں وہ کلم پڑھتے نے ادھر تے کلمہ پڑھ دے نے مولا فرماؤں تسا پہ مار دے د کون لوگ جڑے نفس پہلے رکھتے ہیں دین پیچھا رکھتے ہیں اولاد پہلے رکھتے ہیں دین پچھا رکھ لے جلابے بیالی ووٹا نوٹا نو پہلے رکھتے ہیں دین پچھا رکھتے نے دے نہیں جی خدا حال بن گیا نفس دے خلاف کو بل نا. بے دین دی. نفس دے خلاف وہ شیتان بےدار ہو جفس آکڑا تا وا تو ایڈا وا چودی ہے نکالی جہاں ماحول بھی خلاف گل کر گیا ہوں جدو نفس سٹ مار دیکھ لے میری مولوی خلاف نہیں جی خلاف سمجھ لے دی میرے خلاف جی دین خلاف آخے گا جی ترا کھ بچے تو مڑا آخ توجہ نہیں یہ فرمائی اچھا تے سپیکر ہے سپیکر بن نے سنا دل تو رب رسول کبلا جے تیرا عزت نفس رب رسول دی گل برداشت نہیں بول دے نہیں یہ بندہ رکھا دین بعد رکھا ہوے سونے نبی نے فرمایا جدو کلم پڑھ لینا میرا دین سارا روڑ ہی کھڑے ات کلمہ پڑھی جانے وہ من کال الجنہ جو ہے نا محدسی نے او دے وہ کلام فرمایا ہے وہ کلام کی فرمایا ہے وہ کلام یہ فرمایا ہے کہ اتے محض قالا قالا دا مانا محض کہنا نہیں ہے اتے زبان نال نہیں کہنا اتے سونے نبی نے مراد لیے کہ جی کلمہ اندر واڑیا ایک کلمہ پڑھنا ایک دے اندر کلم اندر ایک بندہ دے فرمائی. جی اے گل نہیں جی گل نہیں تو مڑ اکبال نے کیوں آخ اکبال ہے فرمائی کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصرت. زباں سے کہہ بھی دیا لائی لاہ تو کیا حاصل دلو نگاہیں تو نہیں دل و دل و نگاہ مسلمان گی تو کچھ بھی نہیں مولا سونا بھرم مولا سونے کسم کھا کے فرمایا فلیا وربی گلا یون پکی مو روپیہ لاؤ نہیں فلا وربی گلا یگمی نون ہت ہکی منہ میں شجرا دئی مولا فرما ہے محبوبائے تری ربس رب یا مولا تا لے کے, تو خالے کے،, تو خالے کے، تو تے مخلوق لال بغیر قسم کی بھی گل کر سکنا ہے تیری گل مخلوق کے میں رد کر سکتی ہے لیکن مولا نے گل پکائی محبوبہ ربی قسم دی فلا او محبوبا تیرے رب کی کسم اے مومن نہیں ہو سکتے ہتا جو حکی میما شجا ربئی जिन्हें तक झगड़ियामसला हाकिम ना बनाव तैन फैसला कराला ना बनाव उतने तक मुमिल नहीं हो सकते और तेरा फैसला मन वास्ते इन्ह का दिल इंज होना चाहिए ج فیصلہ آ جے تیرا حکم آ پھر انہیں دل چاسا بھی حرج نہیں ہونا چاہیے سوال لفظ بول للی گل کا پتا نہیں ہوتا وہ جڑے نو چار پٹھے چلا فدا جان میں ایک دن گڈی دے پہ جاوا راستہ پوچھے کسے بندے کو پہلے کہ بھائی ہے نا سا ساتھ مڑ جائے سجے ہاتھ ہوں پریشانی ہوئی بھائی یار میرا ہویا نہیں میرا علم تو ظاہر ہوا نہیں نہیں ہوں اشارہ کردا سجے پاس کٹ مڑ جائے اشارہ کرد سجے ہاتھ سیٹے جا کے تو لیفٹ موڑ گیا میں ڈرائیور نو چل نکلے لکھے بندے یہ حرج کیا ہے بھائی مولا نے جو فرمایا حرج اما قبئی تھا تسلیم یہ حرج کیا ہے مفسرین سے پوچھتے ہیں پھر آم لوگوں تو نہیں نا پتا ہونا سچ فرما نے میاں سب فرما نے شدہ مدع زبرا شتا مد راض برا شان تیری بچھی آیا آما کا خبر نئی پر خاص ر میں خاصا کو پوچھنے مفسرین فرموندے فرمایا ہرج کھٹکا مان خٹکا کھٹکا دڑکا خٹکا کھٹکا کی ہے خٹکے کھٹکے مان ہے जो कोई डाडा गल करता है डाड़ा, बड़ा दुनिया की मिसाल ब्या देना बंदा जुबान नाल मन लवे लेकिन दिल के अंदर खटका जाार मन च नहीं ले पर गल तेरी चंकी नहीं گل گلری ایک یہ ماننا دوسرا فرمایا حرج دا مان حرج دا مان انکار لیکن حرج دا لفظ استعمال ہو جائے اتے انکار دا مان ریت دے برابر ریت دے حکمے رسول آئے رسول ذرے برابر بھی انکار رہ گیا ریت درا کی ہے جبکی زبان نہیں خیال آ جاوے کوئی سونے گل تیری ٹھیک ہے پر چلو ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے گلا جہ چٹکا لگے اچھی کہ مولوی صاحب گل سچی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے مولا سونے نے جی فرمایا میرے محبوب دے جل اتنا اتنی حرج بھی آئی نا تعلق بول دے نہیں یہ مولا نے قسم کھا کے فرمایا فلا ورب بےکا ورب تیرے رب دی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکے کدوںک جدیا سگڑیا گل نہ من تاکم نہ بنا جے خٹکا بھی نہ لگے جی جی سر لیکن وہ جھکانے والے جن اس گل نمجے نا محض جھکائے نہیں انہیں کٹوائے یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی یہ سمجھ کی بات ہے جن کے سمجھ میں آ انہوں نے خالی جھکائے نہیں جھکائے بھی ہیں اور کٹوائے بھی ہیں تو جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ جس قوم دے نزدیک اللہ دے تو یہود و نشارہ دی دے نمبر چوکھے ہو اللہ خ قرآن کی گل نہیں جس قوم دے نزدیک اگری کتاب دی حیثیت اللہ دے قرآن زیادہ ہو مر گئے وہ یہودی کی کتاب شوکیش میں رہے اور اللہ کا قرآن گند کے ڈیر پہ جائے گندگی کے ڈھیر پہ گٹر میں جائے جیڑی قوم قرآن دال انج ظلم کرے انہوں یہ گلا نہیں سمجھ آ سکتی خدا کی قسم کر مرلی مارو یار جنہوں قرآن دی قدر نہ جنہوں قدر ہے سی انہیں سر جھکائے نہیں آلات رفتان سے نے نہیں فرمائیے خوشن یو سفی مصر میں اگوش دن حسن پہ سفی مصر میں اگوش دن سڑک ہے تیرے نام مردانے سرکٹ آتے اتے انگلیاں گڈیاں سنو محبوبا وہ جنہیں تیرا حسن وے پائے जिना तेरी कदर बछानी उन्हें अपने सिर दे गुरेज नहीं कीता, ये तेरा हुक्म आया है, उन्हें अपने सिर भी लगा छे सरगटा देखना बोल सर सरगा दे कटा दे نام مردان انساری بیٹھے سنسار سن. بھی بیٹھے سن دیگر صحابہ بھی بیٹھے سن جنگ دا موقع سی میرے سونے نبی نے فرمایا انسار والارا فرمایا فرمایا انساری او کی رائے وے की अशाटे नाल जंग लड़ोगे या नहीं मेरे सोने ने भीड़ी गल की इशारा गल की अंसार साहबा दे चीखा निकल गई ने धाड़ा निकल गई ने उन्हना नारा बुलंद किया अरबी का नारा جواب دے, دے نے نہ بھایا محمد وہ سونے اصا اسرائیل کی قوم نہیں او تحم آ جد کا کلمہ پڑیا اپنا آپ تیرے اتنے ویچ دے ہاں جی یہ ہے دلیل سونیا حکم کر جی سمندر چڑے نہ پاوا تو پھر آکھیں آکی اچھی پوچھیں گے کیوں کہ آ جے بس حکم کر پھر سڈیاں گردنا ویخ تو اجو نہیں جے فرمائی کرو فدا ایک جان بھی تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں محمود <سؤال> ہاں ہیلے نہیں چارے نہیں اتے تابیل نہیں ہاں جی اتے یہ نہیں جی اتمنی خلیا کے صاف آگہ بادی نہیں چلتی جدو حکم آ جاوے سونے آ گر حاضر ہے او تے قبلہ گردن گردن پیش کرنا یہ آخری سا آخری ساتو دین چ نہیں بڑا جیڑا پانچ وقت دا وجو نہیں کر سکتا نبی دے حکم تے سود نہیں چھڈ سکتا بے غیرتی نہیں چڑ سکتا بہن پر نہیں کرا سکتا وہ جڑا ٹی وی گانے ساتھ نہیں چھ سکتا رب حرمتی نہیں چڑھے بولتے نہیں جیسا آخیا اللہ دبی اصل بار چلے لنگر دعا فرمائی آسمان دبا جا کے رج گئے آپ نے فرمایا بھائی ہوں ایڈی عظیم نعمت جی رب نے اتاری ہے رب کی راہ دے ادر لڑو ان آخیا تڑ تیرا خدا لڑے آپ دے گا بہت بتادے ہوں کھے آپ تقریباً اال ہے دگ ویخ لے سا عشک بگڑ جائے دگ جدو ہی مک بھی ہے نال ہیشک ختم نہیں بلا دا مطلب پھر مولا تے توجہ کوئی نہیں مولا کے فیصلے کے یقین کوئی مولا ہے یہ آیت نازل کدو ہوئی او شان نزول سناوا گل پوری سمجھ آ حضرت صحیح نامی صحابی بن گیا, گیا, گیا سی سی سی سی پانی دا او پہاڑ کٹا ہوگا بھی پہلے میرا حق صحابی پہلے میرا حق میرا زمین پہاڑ کے لیے پہلے میرا حق بنتا ہے جدو رولا بنیا صحابی شبی ادرت سویب او یار اگر ہوگی جا کے اللہ دے محبوب فیصلہ کروا لیں <حدثور> جی لگے چلنے لگے چلنے جدو گئے ہوں ان من چ لیا کہنا جی چلو فیصلہ کروا من لیکن میرے باغ نمی نے فیصلہ حضرت فرمایا تریا زمین پہلے نیڑے نڑے تو پہلے پانی دتا کر لیکن جد تیرے کول پانی تھارے ہو جاوے ڈکا نہ پایا کر پانی دا راستہ اگے بنا کے, کے دیتا کر نبی پاک نے فیصلہ صحابی دیتا د صحابی حق تھرما دے دل دے کے من سی بھائی چلو فیصلہ کروا لیں میں لیکن کھٹکا آیا اللہ؟ بھئی یار نبی پاک نے محمد پاک نے اپنے حق فیصلہ فرما دیتا ہے بول دے نہیں یہ لیکن کیا نہیں جی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی جو بھی ہوا ٹھیک ہویا ہوا انہیں کیا ٹھیک ہویا ہوا انہیں پاک دتا ہے رب نے فرمایا نہیں جبریلا جائے لے کے محبوبا مولا فرماؤں میں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما جمال ناجم جمال ناجم پھر صحیح من لو دل چٹکا رکھ کے نہ من یہ جٹکا رکھ کے ملے تو پھر مومن نہیں پھر ایمان نہیں ایمان کدو ہے ایمان ادو آئے گا جدو دل چٹکا بھی نہ آئے اپنے خلاف آپ دے خلاف آئے مرشد کے خلاف آست کے خلاف آئے سارے جگ دے خلاف آ او مومن او دو گا دو سارے جگ نیچا ہٹا دے گا اور آکھے گا او یار سارے جگہ گل کرب رسول بھائی کیوں نواں کی نے دلیل کی گلیاں دے امر ٹپ گئی نے اصل تو سنیا ہی نہیں میں آخیا بابا جی تیری امر ویلی ٹپی ہے نیڑے گیا دا مطلب یہ تو نہیں بھائی جا تھی سنیا نہیں ہے فرمائی پتہ پتا لگتا دل کھٹکا آیا یا عزت نفس آڑ بنی کھڑی ہے یا لالچ یا ہوا چا دنیا کا نظام برادری جو بھی ہے آڑ بنی کھڑی ہے دل نہیں پیا منتا پیا کہ آپ گل سنی نہیں وغیرنا تیرا کام یہ نہیں سی بنتا تو نہیں سی سنی تخ یار اگر واقعی رب رسول انکار نہیں جی فرمائی راگ سبحان اللہ. عجیب گل ہے عجیب گل ہے عجیب گل ہے پڑھتا کلما پڑھتا کلما لگے کلمے والے مال کی لا, لا, لا, الہ. لا الہ مولا تیرے جن بھی مخالف نے سب نو چھ دیا بولتے نہیں جا لا لا, الہ. لا الہ. مولا تیرے مقابلے جن سب چڈ دیں گے بادشاہ ہوفر ہودرانی ہوئی بھی ہوئے. تیرے, تیرے مقابلے چٹن والے سارا نو چڑھ دیا گے ایک تیری منہ گے للہ پہلے دشمنوں چلنے دشمنوں چلب پہلے دوسرے چلے سیتان چشمنوں چافر چلیقیا چی تعلیم تہذیب نڈ قانون چامیا دشمن تو موڑ تیرے کلوے کا توجہ لیں جی فرمائی مڑ تیری بوٹی نہیں پل سکتی یہ جیان والی بوٹی ہے نا وہ نہیں پل سکتی ہے چنے گا ہاں نفی پہلے ہو گی. اس بات بعد چاہے گا جدو نفی تش بات رلنگ گے نفی تش بات کا پانی ملے گا تے بوٹی تھلے گی تو فرمائی تا میرا سلطان الا رفیت فرمائی ہے اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی مرشدی لائی ہو نفیس بات دا اوپا با پانی مل ہر رکھے ہر جائی ہو کر بوٹھی وہ یارا مشک مچایا جان پھولن سے آئی مرشد سے بہو جی میرا مرشد سے شریف اور اس محبوب دی اطاعت اور اتباع توجہ ہے اتباع کے میں حرج نہ آرج نہ پھر چاستے تی جی تنگ ہو کے مننے جی نماز دیواری آنگ ہو جاوے جی پور دیواری آنگ ہو جاوے جی اسلام دیواری آوے، سینہ سوڑا ہو جاوے جی پردے دیواری آن گھبرا پہن لگ پے जे हजा दिवारी आवे तेन झिझक आ जाए ये गैरत दीवारी आरादरी याद आ जाए दीवारी आस्ती च कफलत चढ़ जा दुनियादारी का मामला आवे तेन ते दा ते दीन भुल जारा रब फरमा यह दावेदारी सानू नहीं चाहिए سانو دل چاہیے چاہیے بلال واگو ہر ویلے نبی آخری اور عجیب و لطیف لا تو جو ہے آیت کتنے اتریے آیت کتنے اتریے جھگڑے دے آرابی اور صحابی ہوں بعد لوگ بعد لوگ نیچے خیال آ جانگا ہے کہ یار دین دے معاملے قرآن چران دین دے معاملے چھونے نبی دی منو آئے تو سونے نبی منو باقی دنیا کی واری اپنی مرضی کرو نہ یہو جی جگڑا کردہ بولتے نہیں جھگڑا کھا دا پانی کا پانی فصلوں دا مولا سونے جھگڑے کے اتنے وگرنا کسی اور مقام کے بھی مولا نازل فرما سکتا مقام نے اتنے نازل کر کے ایک حکمت دس رہا وگرنا تو ہزار حکمت نے حکمت دس رہا کہ ایک حکمت یہ فرما نے رب اشارہ فرمایا میرے محبوب کی منگنی ہے دنیا میرے محبوب کی کیا مطلب تیری دنیا کا ہر معاملہ دین کا محتاج ہونا چاہیے جمنا اوے مرنا اوے شادی او غمی اوے تعلیم او وے تہذیب कपड़ा होवे लिबास होवे उठना होवे बैठना होवे बोलना होवे चलना होवे खा हो, खाना हो सोना होवे तेरी दुनिया का कोई मुआवला ऐसा नहीं होना चाहिए जड़ा सोने महबूब दी سونے محبوب کی خلاف دا, تے تے دا معاملہ نبی خلاف ہوے پام دین آنیا آئی رنگ آدی کا دا تاجدار فرما بے. مولا فرما اس تو بغیر مومن تو قبلہ اے پیغام دتا و پہلے مومن چ بن لئیے آشک باد ہی بنا لے ہوں تھوڑی جی روشنی پاوا چاہ اپنے معاشرے سے قرآن آیت واسطے میں اتنا لمبا پیڑ بننے مولا تیرا جیڑا بھی معاملہ ہووے پہلے پوچھ میرے محبوب با یزید ادرت جنید بغدادی آپ تو کسی پوچھے زندگی بڑی کامیاب ہوجے ہو سکون چاہتے ہو تسی کلے ہوو تو بھی سکون ہی چونتے ہو تی مجمے چ ہوو تو بھی سکون ہی ہو ہر ہر لمحہ پور سکون ہوتا وجہ رج کی ہے سبب کی اس اندر کوئی کام کرنے آ. پہلے اس کام نو شریعت رسول پیش کرنے آ. اگر شریعت اجازت دے تو کر لینا جی شریعت منہ فرماوے تو رات بھی نہیں لاگے پچاہٹ ج یعنی یار میں شادی کرنی ہے تو شریعت حکم دینی میں کرنی ہے تو شریعت کھے حکم دینی ہے میں جنبے علی سر دال رکھنے نے یا کٹونے نے تو شریعت کی ہے وہ میں کپڑے پا کجنا ہے تو شریعت کی جان کم ہے تو شریعت اچھا یار دسو مولا سال نے مختلف کہ نہیں اچھا کتا ہے نا کتا انہوں بھی پتا ہے کہ میں مالک وفا کرانوترا پوترا سی گھوڑے سے جا رہا ہے اگو بابے ہو ہی پہ جانے سن تو اس وقت دسلمان دیا شکل ویخ کے تکا پھر پچھاڑ جے ہوں سن یہ محمدی نے ہاں جی آج کے پوچھنا پہنا برادری چھا کتھا ودا کتھاڑی برادری تعلق رکھنے اگو آواز آئی ایم گڈ مسلم میں کیا مولا سونے تین یہ مسلمان بھی دکھا سن سام اقبال فرمند و دا میں تم نسارا تمدل میں سارا یہ ہے مسلم جنہیں دیکھ کر شرما بانا بنایا بابے کر دیا چلو کوئی بانا بنا دیے جی لڑائی کاڑی افزلے یا میرے گھوڑے دی پونچھ افزلے اگو بابا سیاح انہیں آخیا جی میں تیرے گھوڑے دے منہ دل لگام ہے اس لگام دیا نکیل رسیاں ترے ہاتھ چدر اشارہ کرنا یہ ادھر پھر جرا گھوڑا لگام تر اشارے پھر دے، میرا بھی ایک مالک ہے انہیں میرے منہ اندر شریعت دی لگام دے کے رکھیا ہوئی ہے اس شریعت دی لگام دیا بہارا رسیاں نکیل میرے خالک وہ بھیارا کر دے او بھی اشارہ تو پھیرے, تیرے اشارے گوڑا پھر جی مین مالک پھیرے میں نہ پھر فرمایا پھر چر گھوڑے کی کنشل <سؤال> فضا لے جے میں مالک <سؤال> اشارے پھیر جا پھر میری داڑی افضل بہانا بنایا اگو بابے بیان فرمایا کہ جانور مالک اشارے کوڑا گھوڑا تے حضرت انسان نہ پے فرمائی پھر وہ کوڑا فضل ہے وہ جانور فضل ہے قبلا اشرف المخلوقات تے تا کھونیاں تا بناں گے اس وقت اشرف المخلوقات ٹھہران گے جدوں باقی مخلوقات اپنے مالک نال وفاداری چوکھی کران گے لوکراہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا سنیں اعلان فرمائیے دین دا معاملہ ہوے دنیا کا تیرا جس قسم کا معاملہ ہوے میرے محبوب کی اتبا ہونی چاہیے تا تمے نوے گا یا کرنی تکم دیس دین پورا دیتا ہے اسا تھو پورا دیا مطلب اس ایج کا دا جن استنجے تنجے تبر حشر تک ساریا منزل سمجھا دی سارا پڑھا دا سارا سکھا دبک چلے گا ان مطابق چلے گا پھر تین زندگی کامیاب دیا گے مومن بھی بن جاوے گا آخرت بھی کامیاب دیا گے پرکھتا بھی رکھاں گے رحمتہ بھی رکھاں گے فرماؤں لے کل کل تم اللہ کا سب بے بک اللہ ہوا یار سر لکم سنو بخولا بخو محبوب یہ فرماؤ یہ فرماؤ،, فرماؤ اگر رب نال محبت کرنا چاہتے ہوا میری اتباع داری جاؤ میری فرما برداری چلا جاؤ مولا سونے مولا سونے تابے داری جی تیرے محبوب دی کران گے تو مڑ سانو کی لبے گا سال کی لے گا مولا فرماؤں میرے یار میں گنا فرما دیا محبت بھی کر میرے آکا نام دار نے فرمایا منخر جیڑا جا فرمانی کی ضلع چ نکلے تابے داری کی تا پتہ ہی مولا سونا وہ کردا اغناہ hmm! اللہ تعالی من غیر مال و ایدہو من غیر جنبل و اعزہو من غیر عشیرت او کما قال علیہ السلام میرے سونے لبی نے فرمائیے اوہ لا فرمانی چاہتے فرما برداری چاہا مولا سونہ تینوں بغیر مال دے غنی کر چھتے گا بغیر اچھا کوئی ہو جی امیر بھی بیک ہے جو جو مال نہ ہوگی مولا فرماج کریں گے مال نہیں ہوگا کیا مطلب بنا گے مولا سونا اور کی لبے لب گا وائی تین جن اسان بغیر کران دے تیری تائید کر گے دی لوڑ کوئی نہیں تین سو تیرہ ایک پاس ہو ایک پاس ہوے پاس ہو گے ساڈی تدھر ہو جی تابے داری گی نے آج بہو میری راش نہیں دیتے ہیں کمبیا برادری دی لوڑ کوئی نہیں بغیر برادری دشت بھی دیں گے بغیر برادری داں گے آئی ایک دفعہ راستہ بڑا مشکل ہے پر انعام بڑے انعام تے پھر جا رہا نا وہ ایک ہی ارادہ کرتا وہ کہہ یار یا تو ادھر آنا نہیں یا درونا نہیں جائیں مڑ پیچھا آٹھنا مرد کا فرمائی تازا فرید فرماؤں فرمایا مردوں رہا پچھوتے لے اپنی کمائی وی سب تو پہلے میں اسما اپنے اپنے اپنے دیکھیے اولاد ویے اولاد کی تربیت بے اپنا قرآن نال, قرآن نال اسان جو, جو رویہ رکھنے ہاں نال اپنا رویہ ویے شریعت ویے اسان مساجد نال اپنا رویہ ویے رب احکام نال رویہ ویے رسک دا معاملہ کی ہے ابھی حلال لبے حرام لبے دبی آ لیکن مولا نے فرمایا نہیں تیرے حصے حرام نہیں میں حصہ ہلال بنایا ہلال ابھی کہ ہلال والے پاسے آنے بے مرنے اسی کر کے سبت والا کاروبار کھول لیا نظام جن لوگ نے اللہ نے میرے سونے نبی نے میرے سونے نبی نے مولا سونے نو, نو اپنی امت تک پہنچایا ہے اور سونے نبی نے اپنی امت نچیے کی ہدایت لاری بفی ہے وہ متقین خدا کی قسم کر گیا نا اگر عزت چاہیے عزت چاہیے رب نال محبت چاہیے نبی داری نبی سونے کی تابے داری اگر ایمان چاہیے دنیا سلامت چاہیے آخرت دی سلامتی چاہیے پھر ایک دار ہے ایک حل ہے ایک در ہے وہ کی ہے دے در کوئی حال بادشاہ جھک جا اور جکا دیا آبھی درتے مد نہیں دے درتے آ جا لال ہے گھران واقف ہے کل زمان مدلی در آو سونے در تون لچ پال گے واقف ہے پل زمانے جدو مولا سونے نے اسی گلے قسم لا دی گھر دعال نہیں تابے داری لبنا اور جو میں گلیا نے یہاں ہر خاص آم سمجھ سکتا ہے یہ کوئی ایسا لکیا کلم یا بھی کوئی بھی اجمالی گل نہیں سی جڑی کسی عام بندے سمجھ نہ آئے سوکھی سمجھ والی گل تے اے جتنیاں بھی گلان سن اے ایمان دی بنیاد یہ ایمان دا دار و مدار ہے اگر اے نہیں تے ایمان نہیں جے ایمان نہیں تے بندہ مسلمان نہیں <تصفيق> جی مسلمان نہیں تو موڑ اسلام نہیں جی اسلام نہیں تو کھ بھی نہیں تو ادرت سلمان کو میرا نام اسلام تال فرمایا اسلام تی والا فرمایا اسلام وطن کا نام اسلام کو آر ہر شہر کا نام اسلام ہے فرمایا جی اسلام ہے تو ہر ہے جی اسلام نہیں تو کھ بھی نہیں دعا کر مولا سالام توفیق نشیب فرمے اور تابے داری توفیق نشیب دعوانا ان الحمد للہ ربل مصفا جانی رہا سلام